اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے غافل لوگوں کا تذکرہ کیا مختلف انداز میں اب اس صورت میں ترغیب جہاد کے لیے یہ غفلت کو ختم کرنے کے لیے اور ایمان کے کمال تک پہنچانے کے لیے یہ جہاد ہے نمبر دو پہلے صورت میں اللہ تعالیٰ نے امبیا کی آجزی کا ذکر کیا کہ کمزور لوگ ہیں تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے شرک کے اس پہلو پر رد کیا ہے جو لوگ دعاؤں میں شرک کرتے ہیں دعا. ان لوگوں کے لیے جو دور کی گم رہی میں چلے گئے ہیں نمبر تین پہلے اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمائے کہ قیامت کا اصل قریب آ گیا تو اس صورت میں فرمایا اس کے علامات بھی آ گئے نمبر چار پہلے صورت میں فرمایا کہ لوگ اپنے معاملات کو دینی معاملات کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں آپس میں اختلاف کیا ہے تو اس صورت میں فرمایا کہ لوگوں کے مختلف گروہ ہوتے ہیں نا ہاذان خسمان اختصم و فیربیم صورت کا عنوان ہے تو ہی ثابت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت ثابت کرنا قیامت ایک حقیقت ہے جس سے انکار کرنا بہت بڑی گمرائی ہے اور تمام کفریات کا جڑ ہے قیامت کا انکار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میں روان نہایت رحم کرنے والا ہے یا ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے انلزل تسات و عظیم یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑا چیز ہے بہت بڑی چیز ہے وہ قرآن کریم کی شروع سے چوتھے نمبر پر سورت ہم نے پڑھا تھا سورت نسا اس میں بھی خطاب انداز ہے یا یوحنا ستو ربکم وہاں اللہ رب العالمین نے دنیا کی ابتدا کا ذکر کیا ہے دنیا کی ابتدا یعنی انسانیت کا آغاز یہ بھی قرآن کریم کے درمیان کے بعد چوتھا سورت ہے وہ بھی چوتھا سورت ہے اس کا بھی آیو الناس کے ساتھ ہے اس کا ابتدائی یاس کے ساتھ ہے پندرہ پارے کے بعد یہ چوتھا سورت ہے اس میں انسانیت کے اختتام کا ذکر ہے اختتام اس میں ابتدا کا ذکر تھا تو اس میں اختتام کا ذکر ہے فرمایو مت رونا جس دن دیکھو گے تم تز کل العمر غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والے امارزاد اس سے جو وہ دودھ پلاتی تھی جس سے انہوں نے دودھ پلایا اس سے غافل ہو جائے گی وہ تضا کلاتمہ اور ڈال دے گی ہر حمل والے اپنے حمل کو وہ ترن سکارا دیکھیں گے آپ لوگوں کو حالات نشے میں وہ ماہوم بھی سکارا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے وہاں کے نازاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا یہاں پر دو قول ہے نا مشہور ایک قول تو یہ ہے جو قیامت کے کی دن کے لیے ہے قیامت کے دن یہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی آدم علیہ السلاۃ اسلام سے کہے گا کہ اپنے اولاد میں سے اپنے اولاد میں سے جنتیوں جانویوں کو الگ الگ کرو وہ کہے گا کہ کیسے ہزار میں سے ایک جنت کے لیے نکالو یہ خبر سن کر صورت مزمل کی وہ آیات یو میج الولدان الدا لوگ بچپنے سے بڑھاپے میں تبدیل ہو جائیں گے مانا اتنا گھبراہٹ پریشانی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ موقف لایا بخاری نے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ قیامت جن لوگوں پر قائم ہوگی یہ اس وقت کا ذکر ہے تو اگر اس قول کو لیا جائے جو امام بخاری نے لایا ہے اس کا مانا یہ کہ میدان مخشر میں جب لوگ یہ کیفیت دیکھیں گے اللہ کے طرف سے کہ ہزار میں سے ایک جنت میں جائیں تو اگر اس وقت حاملہ عورتیں بھی ہوگی تو یہ خبر اتنا بھاری ہے کہ ان کا حمل ثابت ہو جائے گا اور اس وقت اگر مرزاں عورتیں بھی ہوگی تو اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی یعنی ایک مثالی بات اور اگر اس دور کو لیا جائے کہ جن لوگوں پر اللہ نے قیامت کو قائم کرنا ہے تو اس کو پھر اس اعتبار سے لیا جائے گا کہ اگر کوئی حاملہ ہے تو حمل گرا دے گی اور اگر مرزع دودھ پلانے والی ہیں تو دودھ پلانا چھوڑ دے گی مانا یہ کہ دودھ پلانے والی عورت یا کوئی بھی جاندار مونث ہو تو دودھ پلانے کے وقت وہ بچے سے بہت محبت کرتی ہے یہ اس دور میں ہوتے ہیں نا بعد میں تو اس کے اندر ایسے عادتیں آ جاتی ہیں کہ ماں باپ کو گالی دینا یا کوئی شرارت کرنا یا اس سے کوئی نہ کوئی فرق آ جاتے لیکن جب وہ رضاحت کی عمر میں ہوتے ہیں تو ماں باپ کو ان سے پیار بہت ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ معاملہ اتنا سخت ہے قیامت کا کہ اس سخت معاملے کی وجہ سے ان بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور لوگ ایسے ہوں گے جس طرح کے گویا نشے میں ہیں اور یہ کیفیت قرآن کریم کی مختلف مقامات پر اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے افسوس کا ذکر کریں گے کاش ایمان لے آتے کاش ایسا کرتے لیکن یہ بے فائدے ہوگا لاتد سبور ودو سبورن کسیرا بہت سارے حالت ہوگا پکار ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ من سے بغیر علم اور بعض لوگوں میں سے وہ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کا اویت بالکل شیتوان اور پیروی کرتے ہیں وہاں شیطان سرکش کے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا کام یہ توحید کے مقابلے میں لڑنا ضدی ہوتے وہ توحید کے دشمن ہوتے مثلا جو شخص صاحب کو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث مانو اب اس کے خلاف جوش میں آ رہا ہے کتنا بڑا ظلم ہے وہ آپ کو اللہ و رسول کے بات بتاتے ہیں اور آپ اس کے اس بات پر غصے میں آتے ہیں تو یہ شیطان کی پیروی ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن حدیث کی باتیں جب سنتے ہیں نا دیش میں آ جاتے غصے میں آ جاتے بولنے والوں کے اوپر اپنا غصے نکالتے ہیں اللہ فرمت یہ حقیقت میں شیطان کے دوست ہیں کتبہ علیہ المن طلّہ لکھ دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو بھی اس کے دوستی کرے گا یقیناً وہ گمراہ کرے گا ان کو اور لے چلے گا ان کو جانم کے طرف یہ بات شیطان کے بارے میں لکھ دی گئی ہے کہ جو بھی اس کا دوست بنے گا وہ سمجھو کہ جانب کے طرف جائے گا اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے یا یوہن نہ سوئے لوگ تم فیرے بن اگر ہو تم شک میں منل باغ سے اٹھنے سے قیامت کے بارے میں اگر تمہارا کوئی شک ہے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں فیناک خلقنا کمن تو یقیناً ہم نے بنایا تم کو مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے پھر پانی کے نطفے سے سم امن علاقن پھر جمے ہوئے خون سے سم امن مثقطن پھر گوش کے لوتڑے سے مخلق وغیرہ مخلقہ کامل اور ناقص مخلقہ مانا جو وجود جوڑ پورا ہو جائے اور غیر مخلقہ وہ جس کا صورت ناقص ہو معذور بچے بھی پیدا ہوتے ہیں لو بھائی یہ ہم بیان کریں تمہارے لیے خاں اور ٹہراتے ہیں ہم رحموں میں بچوں کو ماں و شا جتنا ہم چاہتے ہیں اراجل مسما ایک وقت مقرر تک ثم نقر جو غم ہم نکالتے ہیں تم کو تفلا چھوٹا بچہ سم بلے تب لگو پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدھم اپنے جوانی کو وہ مین اور بعض تم میں سے جو فوت کیے جاتے ہیں ناکارا عمر کے طرف لکھے لکھے لایا لمہ تاکہ وہ نہ جانے کچھ بھی جو کچھ اس نے علم حاصل کیا تھا جو اس نے دیکھا تھا وہ سب کے سب بھول جائے ہم اس کے اوپر الما پانی احتجت وہ لہلہاتی ہے اس میں جان آ جاتے وہ ام بتت اور وہ اگاتی ہے من کو لے سو جم بہ ہر قسم کے جوڑے خوبصورت خوبصورت نما جوڑے اس میں آ جاتے ہیں پہلے بنجر بارش کے بعد اس کے اندر پھل پھول ہر طرف سے ہریالیاں بس سبب اس کی کہ یقین اللہ تعالی حق ہے یقنان وہ انتا زند یقین زندہ کرے گا مردوں کو وہ ان شین قدر اور یقیناً چیز پر قادر ہے یہ اللہ تعالی نے قیامت کو دنیا کے ان چیزوں پر قیاس کر کے بتایا کہ دیکھو تم اس پر ذرا غور تو کرو یہ بے جان چیزیں ہم نے جاندار کر دی تم کو اس سے بنایا تو تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے وجود بے جان ہو جائے گا مٹی میں چلا جائے گا گل جائے گا سڑ جائے گا اس کو کون اٹھائے گا تو یہ سوال تو بالکل بے وقوفی والا ہے میں نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اس مٹی میں واپس کر دیا ہے پھر اس سے اٹھانا میرے ذمہ ہے پہلے جیسے اٹھایا تھا اس میں شک کی کون سی بات ہے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور انسان کے ادوار تینوں اسے بیان کیے پہلے بچپنا پھر جوانی پھر بڑھاپا اور یہ بڑھاپا وہ دور ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑھاپے سے نجات کی دعا مانگی ہے ایسے بڑھاپے تک اکثر دیندہ لوگ نہیں جاتے جو بالکل کھانا پینا بھی نہیں جانتے قضا عجد بھی نہیں جانتے ہیں بے رہتے اس قسم کے طرف بہت کم جاتے ہیں لوگ ورنہ اکثر صالحین لوگوں کو ان سے پہلے پہلے اللہ اٹھاتے ہیں فرمایا ون آتا ہے قیامت آتی ہے آنے والا ہے لار وفی ہاں اس میں وہ یقین اللہ اللَّهَ تعالیٰ قبور اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں اب جو قبروں میں نہیں ہے ان کو کہاں سے اٹھائے گا فرمایا قبر کا اطلاق جو ہے یہ پورے زمین پر ہوگا انسان جہاں بھی ہے وہیں اس کا قبر ہے ف عمت اکبر اللہ فرماتے جس کو ہم نے موت دی اس کو ہم نے قبر دی اب وہ کہاں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں اللہ نے ان کو جہاں بھی رکھا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے صورت روم نے فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا میں ذوفین کمزوری سے اور فرمایا کہ سمجا عالم امباد ذوح خوا پھر کمزوری کے بعد تمہارے اندر قوت پیدا کیا بچپنا پھر جوانی سم بجا عالم امباد قوت ذوف و شیبا اور پھر وہ قوت کے بعد پھر بڑھاپے میں منتقل کیا بال سفید ہو جاتے ہیں یخلق قما شاہ وہ اللہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ عالم القدیر وہ خوب جاننے والا قدرت والا ہے یہاں پر اللہ تعالی نے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے انسان کے اپنے وجود کو بطور دلیل ان کو پیش کیا وہ منحا سے میوجہ دلف اللہ اور بعض لوگوں میں سے وہ جو جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی علم کا ولا ہدن اور نہ کسی ہدایت کے معنی بغیر علم اور بغیر ہدایت کے ولا کتاب منیر اور بغیر کسی کتاب کے جو روشن کتاب ہو نہ ان کے پاس روشن کتاب نہ ہدایت کا کوئی تعلیم اور نہ ان کے پاس کوئی ثبوت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ ہدایت ہے نہ علم ہے اور نہ کتاب منیر مانا یہ کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جگڑنا فل ہے اللہ کے بارے میں جگڑنا یہ تو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ مشرقین اس بارے میں اللہ کے بارے میں نہیں جگڑتے تھے کہ آسمان کو کس نے بنایا زمین کو کس نے بنایا تم کو کس نے بنایا پانی کس نے اتارا اناج کس نے اگائے اس بارے میں ان کا جھگڑا نہیں تھا جھگڑا اس بارے میں تھا کہ اللہ کے ماں سے کسی اور کے ساتھ جو اللہ جیسا سلوک بندہ کرتا ہے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں اللہ کے مخلوق کو پکارنا ان کو وسیلے بنانا اس میں جھگڑا تھا تو اللہ تعالی فرماتے کہ یہ لوگ بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے اللہ کے بارے میں جھگڑ دیں سان یا اور مولنے والا ہے وہ اپنے کروٹ کو لن سبی اللہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے رستے سے لہو فی دنیا خزبن اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وہ اور چکائیں گے ہم ان کو یوم القیامت قیامت کی دن عذاب الحریق عذاب جلانے والا مانا یہ کہ بعض لوگوں کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جب کوئی معاہدے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے چالکی کے دو چار جملے کہہ کرنا اپنا کروٹ دکھا کر چلا جائے گا اور اپنے متعلقہ لوگوں سے جو انہوں نے مقلد بنائے ہوتے ہیں چیلے چانٹے ان کو کہے گا بھائی ان کے ساتھ نہیں بیٹھو ان کی مجلس میں نہیں بیٹھو جاؤ ان سے جاؤ اپنا کروٹ دکھا کے چلا جائے گا جا. یہ عادت آج دنیا میں بہت سارے لوگوں میں ہے بلکہ ہر ایک فرقہ اپنے ماتحت لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ فلاں قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے تاکہ ان کی باتیں ان پر اثر نہ کر سکیں دال کبھی ماقد دمت یدا یہ ہیں جو پہلا بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے وہ ان سب اللہ مل جابد اور یہ کہ نہیں ہے اللہ تعالی ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو ہم عذاب دیں گے اور یہ چیخ اور پکار کے ساتھ بڑھتے ہوئے آگ کے عذاب میں مزہ چکاتے وقت کہے گا افسوس اور شور کرے گا اللہ فرمائے گا یہ کوئی نئے بات تو نہیں یہ تو وہی کچھ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے اس کا تمہیں سلا ملتا ہے فرمائیں ان کا یہ عالم وہ من سے بات لوگوں میں سے میں آبد اللہ ہاں جو بندگی اللہ کے کرتے اللہ حرفن کروٹ پر ایک کنارے پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس میں مستغرق نہیں ہوتے شک کے بنیاد حرف اف جوتے حرف حروف کے بارے میں ویسے مشہور ہے نا کہ حروف کا اپنا کوئی ذات نہیں ہوتا ہے حروف تو دوسرے حروف سے مل جائے تو کچھ کر جائیں گے اسم کے ساتھ مل جائے فعل کے ساتھ مل جائے تو حرف جو ہوتے وہ بذات خود ایک جانب میں ہوتا ہے ایک جانب میں اب جو بھی اس کو کہیںچ کے لے جائے اس کے ساتھ مل جائے گا تو اس منافق کے مثال اس حرف اف کے ہوتے ہیں یہ ایک کروٹ پر عبادت کرتا ہے اگر دنیا کے مال متا اس کو ملتا ہے تو یہ دین کا تعریف کرے گا ارے دین میں بڑے فائدے ہیں بھائی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو یہ ہو کرو وہ بہت فائدے ہیں لیکن اگر اس کے اوپر مصیبت آ جائے کہ آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑے گی آپ تو لڑنا بھی پڑے گا آپ تو مال بھی دینی پڑے گی پھر اس کا پتہ چلتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر پن کنارے وہی نصاب خیر اگر پہنچے ان کو بلائی اتمان نبی مطمئن ہو جاتے اس پر دین پر مطمئن ہوتے ہیں بہت اچھی بات ہے وہی اگر پہنچے اس کو فتنا تن کو فتنا امتحان انقلاب اعلیٰ ہو جی تو الٹ پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل خسرت دنیا والا خیرہ نقصان کیا اس نے خسارا ہوتا ہے اس نے دنیا اور آخرت میں ظاہر کے الخصان علمو اور یہ نقصان ہے بالکل ظاہر یہ سب سے بڑا نقصان ہے آخرت کا نقصان وہ نقصان ہے جو جس کا مداوع ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے ہر نقصان کا آپ جو ہے وہ بدلا دے سکتے باپ مر سکتا ہے بیوی مر سکتی ہے بیٹے مر سکتے ہیں اولاد وجود کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں پاؤں کٹ سکتے ہیں انکے نکل سکتی ہے سب کچھ ہو جائے گا پہلے ہم نے پڑھ لیے نا شاہرین نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اپنے رب سے جلدی مل جائیں گے بھلے قتل کرو یہ نقصان عارضی ہے اس کے بعد ایک جو زندگی آنے والا ہے اس میں انسان یہ ثابت سلامت رہے گا لیکن آخرت کا نقصان وہ نقصان ہے جس کو واپس لوٹایا نہیں جا سکتا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے بکارتے اللہ کے ماں سے مالا دو روح والا وہ مالا یا نفا جو نہ ان کو نقصان دے سکتا ہے پہنچا سکتا ہے انہوں نے دارکل البعد یہ دور کی گمرائی ہے یہ دور کی اللہ فرماتے وہ نہ ان کو نفع دے سکتے نہ نقصان اور یہ ان کو پکارتے ہیں پکارتا ہے اس کو جن کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے لبیس المولا بہت برا مولا دوست ہے لب لبیس الاشیر اور بہت برا ہی ہے فرمائیے جن کو پکارتے ہیں ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہے کیونکہ ان کے ہاں سے ملے گا کچھ بھی نہیں نقصان میں تو آپ کہیں ہو سکتا ہے دیکھ بھی چڑھانے نہیں چلا جائے نقصان ہو جائے گا کہیں چادر قیمتی خرید لیا مزار پہ ڈال دیا نقصان ہو گیا لیکن نفع وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ذرر تمہارا ہو جائے گا دوسرا معنی یہ کہ ان کے پکارنے سے تمہارا ایمان زائل ہو جائے گا تو ان کا عبادت اور پکار وہ ان کے پکارنے کے نفع کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان دہ اس پر جو تمہارا جان چلی جائے گی تمہارا قیرت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے گا لہٰذا اس کی پکار سے اپنے آپ کو بچاؤ ان اللہ, اللہ یقیناً داخل کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے مان لائے ہاتھ ہونے کا مال کیے ہیں جنات باغات میں بیتے ہیں نیچے اس کے نیرے ان اللہ بالوما یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے فرمائے کہ ایمان والے وہ ہیں دوسری جانب مشرقین کا ذکر ہوا ترغیب اور ترغیب جنہوں نے ایمان لایا ہے ان کو اللہ جنت میں داخل کریں اور اس میں اگر کوئی اعتراض کر لے تو اعتراض کی ضرورت نہیں ہے فرمائے جفا علوما یرید وہ اللہ کا فیصلہ ہے تو اس اللہ نے ایسا کیا کہ اختیارات سب کو دے دیا اور پھر جن لوگوں نے اللہ کے رضا کو تلاش کیا ان کو جنت دے دی اور جن لوگوں نے اللہ کے رضا کو بالائے طاق رکھ اپنے خواہش کی رضامندی کے پیچھے لگے رہے اللہ نے ان کو جانم دے دی من کانا یا ذنو جو گمان کرتا ہے اللہ سرحو کہ نہیں امداد کرے گا آنسر اللہ سرحو اللہ دنیا دنیا میں کس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو اس بات کے تمنا ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں فل یم دسب تو وہ دراز کرے ایک رسی کو اسمان کے طرف اسمان کے طرف چڑھ جائے یا نیچے سے جو ان کا عقیدہ نظریہ ہے ایک رسی لٹکانا چاہتے ہیں تو لٹکا دے سم ملتا پھر اس رسی کو کاٹ ڈالے فل یم پس دیکھ لے وہ حل کیا چلا گیا اس کا تدبیر جو غیر غصہ میں تھے وہ غصے میں تھے اس کا غصہ چلا گیا یا نہیں گیا اگر اس طریقے سے اس کا غصہ جا سکتا ہے تو بھلے اپنا غصہ نکالے لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نبی کا مدد کرے گا مانا یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اسمان سے لٹکا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو اگر ایسا وہ اپنے ہلاکت کے ذریعے سے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرتے تو بھلے کر لے لیکن ایسا کرنے کے باوجود بھی میں اپنے نبی کی مدد کو نہیں چھوڑوں گا اس کا مدد میں ضرور کروں گا اور جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے جب وہ ایک میں سے دو میں سے ایک تھا مانا غار میں ابو بکر کے ساتھ وہ کدال کا انزل نہ ہوا آیا تمبئی <بَيْنَات> اسی طرح ہم نے بیان نازل کیا آیا کو واضح وہ انط اللہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے منوری جس کو ارادہ کرتا ہے مانا یہ اللہ تعالی جس کو ارادہ کرتے ان کو ہدایت دیتے یہاں پر ارادہ اگر مانا یہ لیں گے یہ تو پھر اللہ کی تقسیم ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے اعتراض آئے گا اللہ نے فرمایا نہیں اناپت کا لفظ پہ تو ساتھ ہے اللہ ان کو اللہ ہدایت دیتے جو اناپت کرتے ہیں انافت نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتے جنہوں نے شرک کیا ہے ان, اللہ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیانی اللہ تعالی اللہ ہر چیز پر گواہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفر کے اصول ہیں اور جڑ ہے وہ اس حیات میں بیان کرنے کے بعد یا تو لوگ مومن ہوں گے یا یہودی ہوں گے یا سابعین ہوں گے سابعین بتوں کے عبادت کرنے والے چاند سورج کی عبادت کرنے والے یا پھر وہ نسارا ہوں گے نسارا یا پھر مجوس ہوں گے جو آگ کی پجاری ہے یا پھر وہ ہوں گے جو ان میں سے ایک بھی نہیں ہے اشرف عام مشرقین اہل کتاب سے ہٹ کر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ کفر کے جڑے ہیں جو یہاں بیان ہوئی ہے کفر انہی میں ہے جتنے فرقے بنیں گے وہ انہی کی طرف پلٹ کر آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان میں جو کچھ سورج چاند اور تارے اور پہاڑ و شروع اور درخت اور بہت سارے چھپائے دوا وہ کثیرمن اناس اور بہت سارے لوگوں میں سے وہ کثیر الحقال اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ میں جس کو اللہ ضلیل کرے فمال ہو مکرم اس کو کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے فارمائے شاہ یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو یہ سارے میرے ہیں یہ میرے عبادت میں مصروف ہیں عبادت کرتے ہیں اور بہت سارے دوا لوگوں میں بھی ایسے ہیں جو میری عبادت میں مصروف ہیں معاہدین ہیں توحید پر عبادت کرتے ہیں لیکن اتنے لوگ بہت زیادہ ایسے ہیں جن پر عزب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کا غذاب ان پر آئے گا اللہ کا عذاب ان کے لیے لازم ہو چکا ہے فرمایا وکصرحقار ہلادا پھر فرمائے جن لوگوں کو اللہ مہین بنا دے زلیل بنا دے تو ان کو کون عزت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے یہودی نسارہ مجوس بےمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو زلیل قرار دیا ہے اب دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو ان کو عزت نہیں دے سکتے زلیانسمان تسموف رب یہ دو جگڑنے والے جو جگڑ رہے ہیں آپس میں رب کے بارے میں جگڑتے ہیں فل لدینہ کا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے خطیات کاٹ دیے جائیں گے لوگ منتح سے آپ ان کپڑے منار آگ کے آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹ دیا جائیں گے آگ کے لباس ان کو پہنایا جائے گا سب بن فو کے ڈال دیا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کولتا ہوا پانی عذاب کی مختلف شکلیں ان کے سر پر گرم پانی کولتا ہوا ڈال دیا جائے گا یو سر بھی معافی بتو نہیں پگلا دیا جائے گا اس کے ساتھ جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور جو ان کے کالے ہیں کال بھی ان کے جل جائیں گے اور پیٹ کے اندر جو غذا ہے وہ بھی اور انتڑیاں سب کٹ کٹ کر کے باہر آ جائیں گے مقام حدید اور ان کے لیے مارنے کے توڑے ہوں گے لوہے کے یہ ان کے لیے عذاب کا عذاب اخروی اور کے عذاب کا تذکرہ کل لما ارادو جب وہ ارادہ کریں گے یخرجمن ہاں کہ وہ نکلے وہاں سے من غمن غم مصیبت سے وہی ہاں واپس کیا جائے گا ان کو وزوخ وضا بلحر خواب اور کہا جائے گا کہ چک لو جلنے کے عذاب جلانے والے عذاب کو چک لو اس سے تمہارا انکار تھا اسی کے بارے میں تمہارا تمہارے بدگمانی تھی کہ کون لائے گا اس کو کون جتائے گا ہم کو زندہ کرے گا ابھی وہ تمہاری باتیں ختم ہو گئی اب دیکھ لے تمہارے انکوں کے سامنے ہے اس عذاب سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہوگا بے شک اللہ, اللہ تلازین من داخل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائی ہے جہاد اور نیک امال کیے ہیں جن دن تجری باغات ہیں بہتے ہیں نیچے اس کے نیرے یو جائیں گے ان کو جنت میں سے منظہ اور موتیوں کو اللہ پہنائے گا کیسے پہنائے گا کس طریقے سے پہنائے گا کیسے ہار بنائیں گے وہ اللہ کے میں ہے لیکن کنگن کا خصوصی ذکر جدا کیا ہے اور فرمائے ان کا لباس اس میں ریشم ہے وہ ہدو الت تو من القول اور ہدایت دیے گئے تھے ان کو دنیا میں پاکیز آباد کے جو کہ توحید کے بات ہے وہ ہدو اور ہدایت دیے گئے وہ الا سرات الجمی الا سرات الحمی قابل تعریف رستے کے ایسے رستے کی طرف ان کی ہدایت رہنمائی کی گئی ہے جو کہ راستہ بھی حمید ہے اور اس راستے کا مالک بھی حمید ہے قابل تعریف اللہ بھی ہے تو اللہ نے جو ایمان والوں کے لیے راستے کا تعین کیا ہے اس راستے کے بھی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے ان اللہ بے شکبول و کفرو جنہوں نے کفر کیا سدون سبھی لوکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے و مسجد الحرام اور مسجد الحرام سے الجیب و جو جالنا ہلنا سے سوا بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے برابر الآ کے پوفی جو اس میں مقیم ہے یا باد سے آنے والا وید کے اندر یہ قانون یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ یہاں مسجد میں کوئی مقامی لوگ ہو کوئی مسافر ہو تو مقامی اور مسافر میں فرق ہو جاتے ہیں جگہ کے تعین کے اعتبار سے اس میں اختیارات چلانے کے اعتبار سے لیکن عبادت کے اعتبار سے اللہ فرماتے یہ میں نے مسجد حرم کے لیے بھی قانون رکھا ہے اور عبادت کے اعتبار سے کسی بھی مسجد کے لیے یہ قانون نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ مسجد کے لیے جو کہ اللہ کے گھر ہیں اس کے احکامات وہ ہیں جو اللہ نے جاری کیا ہے تب مسجد کی حفاظت میں فائدہ ہے تب اس مسجد کے آنے جانے والے وہ مسافر ہو یا مقیم وہ دونوں برابر ہے لیکن جب مسجدوں کو شرک کا گڑھ بنایا جائے بدعات کا گڑھ بنایا جائے وہ تو پھر برابر نہیں ہو سکتے نا پھر تو اس میں جو توحید والے آتے ہیں ان کو تو نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے اللہ فرماتے بیت اللہ کو میں نے مسافر اور مقامی سارے لوگوں کو یہ برابر کر دیا ہے کہ اس میں یہ عبادت کریں گے اور یاد رکھیں کہ اگر اس میں کسی نے بھی گڑبڑ کے لیے نت میں فطور پیدا کیا تو پھر وہ سزا اٹھائیں گے فرمایا بے الحادن جو بھی ارادہ کرے گا اس میں کج روی کا بے ظلم ظلم کے ساتھ من نزرآن علیم چکائیں گے ہم ان کو درد ناک اللہ فرماتے ہیں اس بیت اللہ کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ اگر اس میں کسی نے گڑبڑ کی تو ہم ان کو اپنے طرف سے عذاب چکائیں گے اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بیت اللہ میں ارادے پر بھی عذاب دیتا ہے ارادے پر عام طور پر اس میں دو قول ہے ایک ہے ارادہ کسی کا کسی بھی عمل کے لیے پختہ ارادہ اور ایک ہے دل پر ایک خیال کا گزرنا گناہ کا خیال گزرنے کے بارے میں تو بے اتفاق اس کا گناہ نہیں ہوگا وہ لکھا بھی نہیں جائے گا اور ارادہ جو ہے اگر گناہ کا ارادہ کیا ہے اور اس گناہ تک رسائی نہیں ہوئی ہے تو وہ ایک گناہ میں شمار ہوتا ہے اب اللہ معاف کرتے وہ الگ بات ہے لیکن یہ گناہ کا آزم ہے تو گناہ کا آزم گناہ شمار ہوتا ہے اب پھر اس کی دلائی اور صفائی کے لیے جو اللہ کا قانون ہے والک بات ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ کیا ہے تو اس کو مٹاؤ نہیں لکھو نیکی کر دیا ہے یا نیکی کا ارادہ کیا ہے اور کر نہ سکا تو نیکی لکھ لو یہ اور مسئلہ ہے لیکن یہاں سوچ کے اعتبار سے اس مسئلے میں یہ نوعیت ہے کہ ارادہ کیا گناہ کا پر عزم اور گناہ نہیں کیا تو تب بھی یہ گناہ شمار ہوتا ہے اور ایک ہوتے خیال کا گزر جانا گناہ کا خیال دل پر گزر جانا وہ گنا شمار نہیں ہوتے یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میورفی ہی بے الحادن بھی ظلم نزگ و ہم نظاب علی ظلم کا جو بھی ارادہ کرے گا ان کو ہم عذاب دیں گے ویس بوان علی ابراہیم جب مقرر کر دی ہم نے جگہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت جگہ بیت اللہ کی اللہ تو شرک بھی شع آئے کہ شریک نہ ٹہرا میرے ساتھ کسی کو وطن ہر بیت یہ پاک کرو میرے گھر کو لطوفین طواب کرنے والوں قیام کرنے والوں کی سجود رکو اور سجدہ کرنے والوں کی صورت وقرہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا بیت اللہ کی یہ اس کے لیے تو آئے براہم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام وہ ازن فی الحال جیلان کرو حج کے بارے میں یا چوکا کہ آئے تیرے پاس لوگ جال ان پیدل ولا کلامرین اور ہر دبلے پتلے جانور پر یا تین عامر کلام آئیں گے وہ ہر دور دراز رستے سے یہاں جامرین کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ان, ان سواروں پر آیا کرے جو سفر کے لیے انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ زامر ہوتے زامر یعنی تربیت یافتہ تربیت یافتہ جو جانور ہوتا ہے اس کا وجود پتلا دبلا ہوتا ہے اس کے اوپر گوشت کم ہوتا ہے اور جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے پالا وہ ہوتا اس کو کھلاتے پلاتے اور چلاتے نہیں ہیں ان کو وہ موٹا فربہ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت آپ نے دیکھو گے انسان میں بھی ہے نا اگر ان کو پہاڑوں میں آپ چلاؤ جہاد کے کاموں میں دعوت کے کاموں میں پہاڑوں میں رستوں میں چلاؤ تو یہ تربیت پانے کی وجہ سے اس کا بدن دبلا پتلا ہو جاتا ہے اگر یہ بیٹھ جائے شہروں میں جس طرح ہوتے یا دکانوں میں دیہاتوں میں بھلی کیوں نہ ہو دکانداریوں گھروں میں بیٹھ جائے آرام سے تو ان کا بدن موٹا ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ آپ حج کا اعلان کرو لوگوں میں کہ لوگ دبلے پتلے سواریوں پر چل کر آئے منکل لفت جنا میر ہر قسم کے دور دراز کے رستوں سے فج نامیر بڑے بڑے رستے دور کے رستے وہاں سے آئے لیے شہدور تک حاضر ہو جائے منافع علوم جو منافع ہے ان کے لیے رسم اللہ اور یاد کرے اللہ تعالی کے نام کو ایام معلومات معلوم دنوں میں جو حج کے قربانی کے دن ہیں دس تاریخ گیارہ بارہ تیرہ جس کو یوم النہر اور ایام ایامترق کہتے ہیں یوم النہر دس تاریخ ایامتریق گیارہ بارہ ایام ایامتریق کے بارے میں نبی السلام نے فرما ہے نا ایامترق ایام و ایام اقلن وزب ہیں ایام و تشریق جو ہے یہ کانے ایام و ایام و تشریق ایام اقلن و شربین وزب ہیں کھانے پینے اور زبحے کے دن ہے جو بن مطام کی روایت ہے دار و میں ہے دوسری کتابوں میں ہے حسن درجے کی یہاں پر حج کا کچھ حصہ اور کچھ حصہ ہم نے صورت بقرہ آیات نمبر دو سو تک پڑھ لیا تھا دو سو تک وہاں پر یہ ہے کہ جب تم حج کے احکامات پورا کرو تو فض کر اللہ اللہ کو یاد کرو کہ ذکرکم کم آبا کم اشد و جیسا جسے آپ نے باپ دادو کی قصے کا تھے اس سے بھی سخت تو آیات نمبر دو سو پر وہاں سے حج کا عنوان منقطع ہو گیا تھا ادا حج ہم نے پڑھ لیا تھا سرت بقرہ میں اور ادا حج یہاں سے پڑھتے ہیں ہم ادا جیسے یہاں پر یہاں جو ہے دس تاریخ کے معاملات اور اس کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو فرمایا کہ ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ان جانوروں پر علامہ رضا کا کم علامہ رضا جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہمت الام مویشیوں چوپائیوں میں سے فکل و منا اس میں سے واحد احمل فقیر اور قلاؤ ان لوگوں کو جو فاقا کش اور فقیر ہیں باعث اور فقیر باعث اس کو کہتے ہیں جن کو تکلیفیں پہنچ چکی ہیں تکلیفیں بآسائے الدرام نے پڑھ لیا تھا وہاں معنی بعض جنگ کے معنی میں یہاں باعث تکلیفوں ذروں کے معنی میں ہے اور فقیر معروف ہیں کہ مالی اعتبار سے خالی فقیر ہیں اس کو تکلیفیں بھی پہنچی ہے ساتھ ثم یقور پھر چاہیے کہ پورا کریں اٹھائے دور کریں صاف کریں تفت ہم اپنے محل کو, کو، ہم چاہیے کہ پورا پورا دے اپنے نظریں ولیتوفو بالبیت طلع اور چاہیے کہ طواف کریں اللہ کے قدیم گھر کے پرانے گھر بیت عطیف اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پرانا مسجد یہی ہے نا دوسری بات اس میں آیات میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ نظروں کو پورا پورا ادا کرو اگر کسی شخص نے نظر مانا ہے کہ بھائی یہ ایک بکری اللہ کے رستہ میں دیتا ہوں تو اس بکری کو ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ گھر میں نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اللہ فرمت پورا پورا دینا ہے نظر پورا دینا ہے ہاں اس صورت میں کہا سکتا ہے کہ وہ ایک انسان نظر مانتا ہے کہتے میں ایک بکری جبا کروں گا گھر کے بچے بھی کہیں گے دوست کو بھی بلاؤں گا غریبوں کو بھی دوں گا تو آدیش میں آتا ہے کہ نظروں کو پورا کرو ان لفظوں کے مطابق جو تم نے مانا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر متلق کسی نے نظر مانا متلق نظر کہ میں یہ کام کروں گا تو وہ کام مکمل کرنا پڑے گا ان کو یہ اونٹ یہ مفہوم ہے یہاں اور چونکہ یہ دس تاریخ کا ذکر ہے نا دس تاریخ کو قربانیاں ہوتی ہیں دس تاریخ کو پہلا کام کیا ہوتا ہے کنکریوں کو مارنا بڑے جمرے شیطان کو پھر اس کے بعد قربانی کرنا قربانی کے بعد اپنے وجود کے بال اتروانا سر کے بال بغلوں کے بال زیرناف اور نہ آنا کپڑے بدلنا تو یہاں پر فرمایا سمل یکفس اپنے وجود سے میل کو چیل اور اپنے ادا کرے تواف کرے آج بھی ترتیب سے جو سمجھدار ہوتے جو نہ سمجھ ہوتے ان سے پھر مسائل خراب ہو جاتے ہیں پہلے کنکری پھر قربانی اس کے بعد وجود سے بال والی کپڑے بدلنا اس کے بعد سیدھے جا کر کے بط اللہ کا طواف کرنا بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا صرف گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو کنکری مارنا آپ کا باقی ہے اور آخری طواف و باقی ہے جو آپ پلٹ کر آئیں گے تو یہ دس تاریخ کے مسائل کا اللہ نے یہاں ذکر کیا بیت اللہ کے طواف تک اور میں ادار کا رحمۃ اللہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حرمتوں کا خیال کرتے ہیں فرمائے وماظمرمات اللہ جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کے حرمتوں کا کا خیر اللہ تو ان کے لیے بہتر ہے کے رب کے پاس وہ ہلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے اللہ مگر کوئی جو تلاوت کی جاتی ہے تم پر فصل بچاؤ اپنے آپ کو گندگی سے من ال کے بتوں کے گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ بو کو زور اور بچاؤ اپنے آپ کو جھوٹ کے باتوں سے مانا یہ کہ حج اتنا بڑا امل ہے تو ویسے بھی یہ امال کبائر میں سے ہیں جھوٹ بولنا کبیرا گناہ ہے بتوں کی عبادت کبیرا گناہ ہے تو فرمایا کہ جب انسان حج پر آتا ہے پھر بھی وہ شرک کرتا ہے تو اس کے حج کا کیا مانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مانا یہ کہ حج میں تو پہلا نکتا یہ ہے وہ اس بات کا اظہار کرے کہ اللہ کے ماں سے کوئی معبود برحق نہیں کیونکہ حج کے لیے پہلا تلبیہ بندہ پڑتا ہے کیا پڑتا ہے اللہم لبیک لا شریک اللہ لبیک تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں تو وہ شخص جو حج بھی ادا کرتا ہے اور اس کے عقیدے میں شرک بھی ہے تو وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے کہ ان کا نیت کے اور عقیدے کے خرابی کی وجہ سے اس کا حج برباد ہو گیا اس کے سارے پیسے چلے گئے اس لئے فرمایا کہ وج ت نبو قول زور اجتناب کرو اور فج تب و رش سے میرا بتوں کے عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ اس کے لیے مثال کیا ہونا چاہیے کہ انسان خالص عقیدہ بنائے فرمایا ہو نفا اللہ یکسو ہو کر اللہ کے لیے غیر رم نبی نہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ کسی اور کو ومن شرق بلّہ جس نے بھی شریف تیرا اللہ کے ساتھ پکارنما خرما گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے بطخت بہت پیر اور اچھٹ لے جائے اس کو پرندے اوتا ہوئی بہر یا لے جا کر گرا دے ان کو ہوا فی مکانن دور کے مکان میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقید توحید اور آما صالحہ یہ انسانوں کو آسمانوں پر چڑھا لیتے ہیں بلندی پر لے جاتے ہیں نا زمین پر ایک انسان چلتا پھرتا ہے لیکن اس کا نظریہ یہ ہے کہ میرا عرش پر رب ہے اس کا تعلق اوپر ہوتا ہے لیکن شرک ایسا مضر بیماری ہے ایسا مضر کہ آسمانوں پر چڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص شرک کر لے تو ان بلندیوں سے اللہ تعالیٰ اس شرک کی وجہ سے ان کو گرا دیتے گرانے کے بعد کہاں جائے گا زمین پر آئے گا زمین پر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے مثال کیسے دی ہے پر میں پکا فرمن فتح گویا پرندے اس کو اچک لے جائے اوتاہ بحرا یا ہوا اس کو کہیں گرا دے پھر مکان صحیح دور کی جگہ میں مانا جب نیچے زمین پر آئے گا تو کن کے ہاتھوں میں چڑھے گا یا تو کوئی پیر ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا پیروں اور مولیوں کے ہاتھ جب چڑھ جائے گا تو نہ اس کا عزت محفوظ رہے گا نہ اس کی جان محفوظ نہ عقیدہ محفوظ اس کے تمام چیزیں برباد ہو جائے گی تو فرماتے ہیں کہ زمین پر یہ جو مشرق پیر اور مولوی ہے نا ان کی مثال ان پرندوں اور درندوں کے ہیں کہ زمین پر آنے والا شخص جو عقیدے توحید سے گر گیا اب ان کے ہاتھوں چڑھ جائے گا مال بھی ان کا لوٹ لیں گے عزت بھی لوٹ لیں گے ظاہر ہم آزم شاہر اللہ یہ اس لیے کہ جو بھی تعظیم کرے گا اللہ کے شاعر کے قلوب یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہیں اب بتائیں نا یہاں تو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گھروں کے گھروں کی حفاظت کرنا شعائر اللہ میں مسجد شعائر اللہ میں آزان شعائر اللہ میں قرآن شعائر اللہ میں حج کے تمام مقامات شعائر اللہ میں بیت اللہ شاہر اللہ میں قربانی کے جانور یہ سب داخل ہے اب قرآن تو کہتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کے تعظیم کرے تو یہ ان کے لیے تقویٰ ہے اور اللہ اس تقویٰ کا ہمیں حکم دیتا ہے لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان مسجدوں پر عملے کرتے ہیں فوج اور قوت اور طاقت جو مسلمانوں کی قوتیں ہیں وہ ان کے عبادت خانوں کے استعمال میں آ رہے ہیں تو کہاں گئے تقویٰ شعائر اللہ کے بیشتی بے حرمتی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے وہ چاہے کوئی بھی کرے فرمائے تمہارے مقرر تک ثم تم مح اللہ پھر ان کا چلنا ہے بیت اللہ کے طرف جو پرانا گھر ہے اللہ کا قدیم گھر مراد یہ کہ شاہ اللہ میں سے قربانی کی جانور ہے اس پر تم سواری کرتے ہو اب سواری کرتے کرتے پہلے تم مینا میں گئے مینا سے آپ عرفے میں گئے عرفے سے مضطلفے میں آئے مضطلفے سے پھر مینا میں آئے مینا سے آپ بیت اللہ جا رہے بیت اللہ میں پہنچ جاؤ تو ان کے جو قربان گاہ ہے مذبح خانہ ہے تو وہاں تک قربانی کا انتہا ہے اب تم اس قربانی کو جو نظر کیا ہے وہ ذبح کروا لو ذبح کر لو دور حاضر میں تو لے جانے والا سلطلا بالکل منقطع ہو گیا باہر سے کوئی جانور لے جائے گا مشکل ترین کام ہے وہیں پر منڈئی وہ لگا لیتے ہیں لوگ جانور خریدتے ہیں بہت اچھے داموں میں دنیا سے منگا لیتے ہیں اور وہاں حجیوں کو اس کے مقابلے میں سستا دیتے کل امت انجال نہ من سکا بنایا ہم نے حکومت کے لیے قربانی کا طریقہ لیس تاکہ یاد کرے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اعلیٰ اس پر جو ہم نے ان کو دی ہے چوپائیوں میں سے مویشیوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے وہ اللہ کا نام لے کر ان کو ذبح کر لیں فرمایا فیلا حکملہ فص علا تمہارا معبود تمہارا ایک ہی معبود ہے فلح اسلم اس متی ہو جا وہ تین خوشخبری سنا دو آجی کرنے والوں کو فرمایا قربانی اور حج یہ منسلک باتیں ہیں ہر ایک امت کو ہم نے حج کا طریقہ بتایا ہے اور یہ ہم نے بتایا ہے کہ ہر ایک امت کے لوگ اپنے طریقے پر اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر اور اپنے ایک الہ اللہ کی عبادت کریں گے فرمایا جو لوگ اللہ کے لیے تابع ہو گئے تو ان کے لیے بشارت ان کی صفات کیا ہے فرمائے اللہ دین اعز و کے اللہ وجرت کو وہ لوگ جو ذکر کیا جائے ان کے سامنے اللہ کے کلام کا وجلت کو نرم ہو جاتے ان کے دل غصہ برینا صبر کرنے والے علامہ صاحب ان تکلیفوں پر جو ان کو پہنچ پہنچائے و المقیم اسولا سکون اور قائم کرتے وہ نماز کو اور جو ہم نے ان کو رجکتے ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں فرما یہ معاہدین حجیوں کے صفات اللہ کے لیے قربانی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت اور اللہ کے لیے اختباع عاجزی کرنا فرما ان کے جانوروں کو ذبح کر لو وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ صبر کرنے والے ہیں ان پر جو ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تو حج کے ساتھ تکلیفیں منسلک میں وہ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے رستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے قربت کے لیے ولبد نہ جانا اور قربانیاں اونٹ کے ہم نے بنائے ہیں تمہاری شاہ اللہ, اللہ کے عظمت کی نشانی لکم فی ہاں خیرون تمالی اس میں خیر ہے فض کرو نو نام اللہ تعالی گا لے ہاں کڑا کر کے کڑا کر کے اونٹ کو نہر کرنا ہے اب دیکھو قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کو کڑا کر کے نہر کرنا ہے اور اب آپ عید کے دنوں میں دیکھ لیں لوگ ان کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر اس کو نہر کرتے ہیں جو بالکل سنت کے عین خلاف قرآن کریم کے لفظ کے خلاف چاروں ٹانگوں سے باندھ کر اس کو یوں بٹھا دیتے ہیں اور اس کے جو ہے خلقوم کے اندر منہر کی جگہ میں نہر کی جگہ میں خنجر اور چوریوں کو گسیٹتے ہیں یہ بالکل سنت کے خلاف عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتے بخاری کے اندر واقعہ ہے کہ وہ کسی کے پاس سے گزرنے لگے انہوں نے اونٹ کو بٹھا کر باندھنا شروع کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ خالفہ ابو القاسم یہ تو تم نے ابو القاسم کی مخالفت کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تو اونٹ کو کڑا کر کے باندھ کر نئر کرتے تھے یہ طریقہ غلط ہے فٹاہنفی کی مشہور کتاب ہدایا اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کڑا کر کے اس کو نگر کیا جائے گا اس کے بٹانے کا حکم نہیں ہے یہ قرآن کے بالکل سری ہے فیضا و جبت فص جب وہ گر جائے جنوبہ اپنے کروٹ پر پہلو پر فقولوں میں نہا اس میں سے واطر قانیا اور قلع اس میں سے محتاج کو اور ضرورت مند کو قانیا جو زیادہ محتاج ہے اور محتر جو اس کے مقابلے میں کم محتاج ہیں ان دونوں کو کھیلاؤ کانے کے بارے میں ایک قبول یہ ہے کہ جو بک تو مانگتا ہے لیکن بہانے کے ساتھ بہانے کے ساتھ کسی کے گھر میں یا دفتر میں یا کسی مالدار کے پاس جاتے ہیں بہانہ بنا کر تو پھر اپنا بک ان سے مانگنے کا سلسلہ کرتا ہے اور یہ جو محتر ہوتا ہے یہ تو کلا ڈولا یہ تو کوئی لانا نہیں کرتے ڈائرکٹ مانگتے تو فرمایا کہ جو کانے ہیں اس کو بھی کھلاؤ محتاج وہ بھی ہے اور جو موتر ہیں بک مانگنے والا کھل کر ان کو بھی کھلاؤ کضائے کا سخر نہ ہاں اس طرح ہم نے مسخر کیا اس کو لکم تمہاری لال لقم تشکر تاکہ تم شکر ادا کرو ہم نے لی شکر ادا کرنے کے لیے کہ یہ جانور ہے تم اس کو استعمال بھی کرو اور یہ تمہارے لیے عبادت کا ذریعہ بھی ہے ذوا کرتے وقت اس پر اللہ کا نام بھی لو یہ تمہاری عبادت کے لیے ہم نے طریقہ بنایا ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ اس کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے نہیں ہے نا اللہ لوہ محا ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو لوہو مہا ان کا گوشت بلا دماغہ نہ ان کا خون بالا کیخوا لیکن پوچھتا ہے ان کو تخواہ پر تم دیا ہے تمہارے لیے تو قبر اللہ تاکہ تم بیان کرو بڑھائی اللہ تعالیٰ کے علامہ ان چیزوں پر جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے و بشر المحسن بشارت دو نیکی کرنے والوں کو محسنین کو بشارت دو فرمایا کہ یہ جو گوشت ہے قربانی کا یا ان کی ہڈیاں وغیرہ جو کچھ بھی ہے یہ تو سب کے سب تم استعمال کر لیتے ہو اللہ کے پاس تو یہ نہیں جاتے تو اللہ کے پاس جانے والی چیز ہے کیا فرمائے تقوا نیت ویسے بھی جو بھی چیز تم دو اللہ کے نام پر وہ تمہارا کوئی بائک آ جائے گا آپس میں تقسیم ہو جائے گا یا پلٹ کر وہ چیز تیرے پاس آ جائے گا ہوگا اسی دنیا کے اوپر استعمال تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے اللہ کو صرف اور صرف تمہاری نیت پہنچتا ہے تو فرمائے کہ اللہ کے ان جانوروں پر تم اللہ کا نام لو اللہ کی بڑائی بیان کرو اور جو صالحین ہیں ایمان والے ہیں ان کو بشارت بھی دو اس مسئلے میں ان اللہ منو یقین دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے ان اللہ بک اللہ خوان کفور یقیناً پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہر خیرات کرنے والے نہ شکرے کو اللہ دفاع کرتے کن سے انل لذین ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کے ساتھ خصوصی مدد کہ مومنوں کا دفاع اللہ کرتا ہے جہاں بھی ہو جہاں ایک شخص کے بارے میں لوگ باتیں کریں گے وہ عالم ہوگا متقی ہوگا پرہزگار ہوگا ایک اجنبی آدمی اس کی طرف سے کڑا ہو جائے گا بھائی کیوں بات کر رہے ہیں کیوں بول رہے ہیں وہ عالم ہے وہ زندہ ہے وہ پرہزگار ہے اس کا دفاع کرنے میں لگ جائے گا یا جس طرح کے لوگ دنیا سے چلے گئے صحابہ چلے گئے تابین چلے گئے تب تابین چلے گئے بعد میں آنے والے خناسین مبتدئین مشرقین ان کے خلاف قلم اٹھاتے ہیں تو وہ باتیں لکھتے ہی جیسے بازار میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کڑا کر دیتے ان کے خباستوں کا جواب دے دیتے ہیں صحابہ کے بارے میں کوئی بولتے ان کا دفاع کر لیتے ہیں تابعین کے بارے میں بولتے ہیں ان کا دفاع کر لیتے ہیں تو اللہ مدافعت کرتے ہیں دفاع اور یہ اللہ کا بہت بڑا ہی مدد ہے اپنے بندوں کے ساتھ ظلموں اجازت دی گئی ہے ان کو جو قتل کرنے کا کتال کرنے کا بے انم اس لیے کہ وہ ظلم کیے گئے ہیں ان لوگوں کو لڑائی کی اجازت دی جاتی ہے جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے وہ قدیر یقین اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے یہ جہاد کے بارے میں اجازت کے اعتبار سے پہلی آیاتیں کہ اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے کہ اب آپ وہ اپنا دفاع کرے مقابلہ کرے تیاری کریں یہ صرف عباہت کے لیے ہے جس طرح امام قرطبی نے لکھا ہے اس میں صرف جواز اور پھر دوسری آیات میں وقات الو امر آیا لڑو اللہ کے رستے میں اللہ دینا بولو کخرجو جو نکالے گئے ہیں مندیاری میں اپنے گھروں سے بغیر حق نہ جائے اس طریقے سے بغیر حق اللہ یقور مگر یہ کہ انہوں نے کہا رب اللہ رب ہمارا آلہ اللہ ہے بس ان کا جرم یہ تھا ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی نصرت اور مدد جو صرف اللہ کے توحید پر ان کا اٹھنا بیٹھنا لڑنا جوڑنا ہے دفاع کرنا اللہ تعالی کا لوگوں کو ہم باز کا بازوں کے ساتھ لہدمت تو ڈا دیے جاتے عبادت خانے کن کے عبادت خانے میں و بیا ان سلوات و مساجد سوامیہ کہتے ہیں راہبوں کے خلوت گائے جو راہب ہوتے ہیں نسارا کے مشہور مولوی وہ اپنے لیے ایک کمرہ بناتا ہے الگ اس میں وہ تن تنہا بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اس کو سوامیا کہتے ہیں جمے اس کو وہ بیا اور یہ نسارا کا عبادت خانہ اور وہ یہودیوں کے عبادت خانے وہ مساجدوں اور مساجد یعنی مسلمانوں کے عبادت خانے فرماس کرفی حسم اللہ یاد کیا جاتا ہے اس میں اللہ کا نام کسیرا بہت اللہ کا نام اس میں بہت یاد کیا جاتا ہے کیا مانا ہے کیا ان جگہوں میں اللہ کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے نئی مساجد میں تو یاد کیا جاتا ہے نا یہ تو اپنے جگہ ہے لیکن ان تین جگہوں میں سوامے بیاں اور سلاوات میں جب یہ لوگ دیندار تھے اپنے دین پر قائم تھے تو اس وقت اس میں بہت اللہ کا نام کا ذکر ہوتا تھا کیونکہ یہ تو مسلمان طبقہ تھا پہلے نا یہودی اپنے جگہ مسلمان نسارا اپنے جگہ مسلمان یہ تو بعد میں انہوں نے کفر کیا تو اب اللہ کے نام وہ یاد نہیں کرتے بغاوت پر اتر اترائے اب تو صرف مساجد میں اللہ کا نام ہوتا ہے اور مسجدوں میں بھی اب کثیر مسجدوں میں نہیں ہے اکثر مسجدیں تو ایسے ہیں اس میں غیر اللہ کے نام یاد ہوتے ہیں اس میں امام باڑے ہیں اور مشرقین کے مساجد ہیں اس میں یا رسول اللہ اور یا علی یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے ہیں اللہ کا یاد ہوتے ہیں فرمائے سر اللہ ہمین ضرور امداد کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو اللہ کے دن کی مدد کرتے ہیں ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ کبی نزیز بہت قوت والا غالب ہے اللہدین و لوک امک نام فلر اگر ہم قدرت دیں ان کو زمین میں اقام اسوراتا قائم کریں گے وہ نماز وہ آداتہ ادا کریں گے وہ زکات وہروب بالمعروف اور وہ حکم دیں گے نیکیوں کا وہناہ و نلمن کر اور روکیں گے وہ لوگوں کو برائیوں سے ولی اللہ الامور اور انجام تمام امور کا اللہ کے حوالے فرما اللہ ہی کی اختیار میں ہے اللہ ملکیت کے اعتبار سے ہر چیز کی ملکیت للہ اللہ کے لیے ہے آ کے بتلوم انجام تمام کاموں یہاں پر اللہ تعالی نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ اگر وہ زمین پر حکمران بنتے ہیں تو ان کے حکمرانی کا پہلا کام کیا ہوتا ہے اللہ کے زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا یہ ان کا پہلا کام ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کوئی حکمران بن جائے پورے پورے صبح کے اختیارات ان کے پاس ہو دینی جماعتیں مل گئی نا آپ کو دیکھا آپ نے پانچ پانچ سال صبح پر بیٹھ کر انہوں نے حکمتیں کی لیکن اللہ کے دین کا عالب سے با تک وہ نہ بول سکے مانا کیا نہیں کچھ بھی نہیں کیا معلوم ہوا کہ یہ کہ ایمان کے لیے دوڑ ہے ہی نہیں دنیا کے لیے الچ اور کرسیوں کا چکر ہے مومنین کو تو اللہ تعالیٰ اختیارات زمین پر دے دے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے نماز کا قیام برائیوں کا کلا کما نیکیوں کو عام کرنا نیکیوں میں سب سے پہلے نیکی کیا ہے اللہ کی توحید توحید کو عام کرنا لوگوں کو ایمان پر نماز پر قائم کرنا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی نمازیں پڑھانا غلط ہے یہ قرآن کا کیا جواب دیں گے وہ ظالم سولاد ہے یہ نہیں کہ نماز پڑھیں گے نماز کو قائم کریں گے ان کے لیے قانون بنانے گے، لوگوں کو پابند کریں گے اللہ کے سامنے گے کہ انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے اللہ اللہ محمد اللہ پڑھ لیا ہے تو اب ان کو نماز ہر صورت میں پڑھنی پڑے گی فرمایا اگر جٹلایا کن جھٹلایا انہوں نے پہلے فرما علیہ السلام کے قوم نے اور کافروں کو، ثم نے ان کو پکڑا فکے نکیر، کس طرح ہوا میرا عذاب پھر ہم نے ان کو پکڑا اور انجام تک پہنچایا چھوڑا ہم نے بھی نہیں اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ اچھی سے نباؤ پورا کرو فقا ائی خرید نہ کتنے بستیاں جو ہم نے اعلی کیے ہیں وہ یہ ظالمۃ اور وہ ظالم تھے فا خاویت عرو شہ فس وہ گری پڑی ہے اپنے چتوں کے اپنے چھتوں کے بل گرے پڑے ہیں آپ دیکھ لے جا کے وبیر معطل مقصر مشید اور کتنے کنویں ہیں جو ناکارہ پڑے ہوئے ہیں معطل کنویں سے جب کوئی بندہ پانی نہیں پیتا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں تو جن جن علاقوں پر ہم نے عذاب مسلط کیا ان کے کنویں برباد پڑے ہوئے ہیں وقصر مشید اور مضبوط مضبوط گر ان کے ویران پڑے ہوئے ہیں افلم یسیرو فضا جی کیا انہوں نے دیکھا زمین میں سیر کرتے ہوئے فتح بس ہو جائے ان کے لیے کلوبن دل یا آخر نہ سمجھتے ان کے ساتھ او آزان یسماؤں نہ یا ایسے کان جس کے ساتھ وہ سنتے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عقل کا مرکز جو ہے وہ دل ہے ہوتے نا بعض انسان لوگ کہتے ہیں بڑا ذہین انسان ہے لیکن جب اس کا کام دیکھتے ہیں تو حیوانوں سے بدتر ہوتے ہیں ذہین ہونا اور بات ہے کہ بات کرو تو فوراً اس کو یاد رہ جاتے ہیں ذہن میں آ جاتے ہیں عاقل ہونا اور بات ہے کتنے طلبا آپ دیکھیں گے حفظ کے اعتبار سے بڑے تیز ہوتے ہیں جب دینی مسائل کے اعتبار سے سوچ اور فکر اور عقلی باتوں میں آتے ہیں وہ, وہ بالکل زیرو ہوتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عقل کا جو مرکز ہے وہ دل ہے عقلی باتیں دل میں ہوتی ہیں فرمایا ان کے کان ہو یس معاون بحا جس کے ساتھ وہ حق کے بات سنتے نہیں ہے ان کے اندے انکھے ان کے اندھے یہ جو سامنے سر میں لگے ہوئے انکے ہیں یہ اندھے نہیں ہیں وہ الاکن تا مل کلو الصدور لیکن اندھے ہوتے ان کے دل جو سینوں میں ہیں معلوم ہوا کہ انکے دل کے بھی انکھے ہیں جس طرح ہمارے ہاں مشہور مقولہ ہے نا لوگ کہتے ہیں اس کے دل کے انکے برباد ہیں مانا عقل کے اعتبار سے اگر دل خراب ہو جائے تو پھر سمجھو کہ یہ انسان تباہ ہے اس کے لیے پھر نجات نہیں ہے ایمان اس کا برباد ہو جائے گا اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے ظاہری انکے ٹھیک ہیں ان کے دل کے انکے برباد ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ رائے راست پر نہیں آتے حق پر نہیں آتے بلاز آپ جلدی کرتے ہیں سال کے مانند ہیں جس کو تم گنتے ہوا ہے نا نبیر سلاۃ و سلام نے فرمایا گی غریب مساکین مسلمان جو ہے وہ مالداروں سے عدد دن پہلے جنت میں جائیں گے عدد دن اور فرمائے وہ کتنا ہوگا پانچ سو سال تو اس سے پتہ چلتا ہے اور یہ آیات بھی واضح ہے البتہ دوسری آیات سے پچاس ہزار سال کا جو ذکر ہے اس میں پھر ان کا تدبیک ہے یہ مرحلہ مرحلہ وار ہے مرحلے جب تبدیل ہوں گے تو ان مرحلوں کے اعتبار سے وہ دن شمار ہو جائے گا اس اعتبار سے وہ پچاس ہزار سال بنیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قیامت کا دن وہ ایک دن ایک ہزار سال ہے وہ کائی امن قریت کتنے بستیاں عمل طلحہ مولدیم نے ظالم تیم سمہ خستہ پھر پکڑام نے ان کو اور میرے طرف پلٹنا ہے واپسی ہے کتنے بستیاں ایسے تھی جو ہم نے ہلاک کر ڈالے ہیں آپ کے یہ جو لوگ ہیں بستی والے یہ بھی بچ نہیں جائیں گے یا سو فرما لوگو انما ان میں تمہارے لیے ڈرانے والا آیا ہوں کھول کر کل ڈرانے والا ہوں فلدین اور مال لے کیے لمحت کریم اور رزق ہے عزت والا باعزت روزی ہم ان کو دیں گے ولدین صاحب وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی فی آیا ہمارے آیاتوں میں کیا کوشش جھٹلانے کی محاجین عجز کرنے والے نہیں ہیں وہ اولا کا صحاب الجہ وہ لوگ جہنم والے ہیں انہوں نے ہمارے آیاتوں کو معاجزین آجز کرنے کے مارا جھٹلانے کی کوشش کی تو وہ ہم کو آجز نہیں کر سکتے ہیں ان کو عذاب ہم دینے پر قادر ہیں ان کو ہم عذاب دیں گے اور وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے